اصل میں یہ ایک غلط فہمی ہے جگہ مجھ سے یہ مسائل پوچھے گا ہم اللہ تعالیٰ کو تو سے پکارتے ہیں جبکہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو آپ سے پکارتے ہیں اس کے متعلق کیا حکم ہے تمام اکابر علما نے اس قسم کے کلام کو جس میں کسی کا اختلاف نہیں اے اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے اس کے کہنے میں کوئی حرک نہیں اے اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا رزق دینے والا ہے یہ ناس کے کلمات ہیں اس میں توہین کسی بھی مسلمان کے ذہن میں نہیں کہ اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ سے تو اور کر رہا ہے اسی طرح ناتوں میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ نصر جو ہے اس کا قانون الگ ہے نظم کا الگ ہے قانون مثلا جب حضور سے ہم دوسرے انداز مخادم ہو تقریب وغیرہ میں یہ نصر کا قانون ہے اور جب ہم نظم میں مخادم ہم کہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو یہ چیزیں نظم میں جائز ہیں اور ہم کہیں اللہ تبارک و تعالی آپ بڑے مہربانے اس میں ایک و شبہ جمع کا ہے۔ شبہ جو ہے اس میں جمع کا بھی ہے اس لیے یہی کہنا مناسب ہے اور اس میں شرن کوئی ہرج نہیں اور امت کے کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا